عام علامد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامیر برادر خالہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے پانچ سو دو سو دو ہے پانچوں سال شروع سے لے کر ابھی تک جو اس کی تعداد ہے دو سو جو اوراد فتح کی اوراد فتح میں ہم آسماء الحوسہ میں ہیں اور اسما الحسنہ میں سبھی یا رحمان و یا رحیم یہ دفعہ دونوں کا مادہ ایک ہے اس میں راہ میم سے دونوں مشترک ہو جاتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ بعض کیا علماء نے بنداقی نے بھی ان کو ایک ساتھ میں ذکر کیا ہے ہاں جی تو اس کے لغوی تحقیق کے بارے میں یا رحمان رحم کی لغی تحقیق و معنی اس کے دیر میں توضیحات کچھ توضیحات جو ہے کل کے بحث میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ابھی مزید جو ہے اس کی لغوی تحقیقات اور توجہات ہیں جو کہ مختلف عالم اسلام کے علماء نے اس موضوع پر جو ہے قلم فرسائی فرمایا ہے تو ان سے ذرے سے وعدہ کرتے ہیں ان میں سے جو ہے آج کے درج کتاب انل مصباح کا صفحہ نمبر چار سو چھبیس ہاں جی یہ دونوں کی کتاب ہے ذہیم اور کتابوں میں سے ہیں اس میں بھی اسی اس میں آسما اور حوشن کے بارے میں اقبا سے ان کے معنی اور خصوصیات کے والے سے ہیں آپ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم ان دو کے بارے میں فرمایا اعلیٰ شہید رحمٰ اللہ یعنی شہید شہید نے فرمایا ہاں جی شہید اول ہے یا شہید اسانی ہے ہر میں جو ہے ہما میں سے دو شاہ شہید کے نام سے تو انہوں نے ان سے نقل کر رہی شہید نے فرمایا ہما اسمان یہ دو رحمان اور رحیم دو ایسے اسم ہیں دل یہ مبالغہ کھیلے رحمت میں مبالغہ کھیل اللہ کے امین اس کا مادہ دونوں کا رحیم ہے راہ آمین صحیح حکمت و رحمانوں کا غضبان حمند لفظ غزبان کی عظن پر خا رحمان قلان غذبان ان پر غضبان بن سے ہے غازیبہ غزبناک ہونے کے معنی میں اسی لفظ سے مبالغہ کا سپا غضبان بنائیں اسی طرح رحیمہ سے رحمان بنائیں وہ علیم من علیمہ اسی طرح عالمہ سے علیمن اس میں مبالغہ بنا ہے سر بھی اسی طرح یہاں پر رحیمہ سے رحیمن بنا ہے معطین و رحمت القاََََََََََقَََََت القلوى اور ماتينوں نے علماء رحمت ایسے جو ہے نرمي دل كے بانے ميں رقت قلق نرمي دل دل كے نرمی كے بانے ميں اور انتاح اور اور, اور ان شفقت اور مہربانی کے بارے میں ایسی انتاف و شفقت كيں يق تفذلہ و لہسان كہ كسی كے دليں يہ كسى كے بارے ميں ايسى ہاں جی دل میں ایسی نرمی پیدا ہو جائے اور شفقت پیدا ہو جائے کہ اس شفقت اور نرمی کے نتیجے میں وہ تقاضا کرتی ہے دوسرے پر جس کے بارے میں اس دل میں شفقت پیدا ہوا ہے فضل اور احسان کا ہاں جی اور اسی سے ہے امین و اور رحیم و نطاف یا اعلیٰ معافیا فرماتے ہیں معدمان رحیم نم جو ماں کا جو پیٹ ہے جس میں بچہ ہوتے ہیں وہ وہ بھی اس بات دیس ہے لیکن تافیہ علا مافیہ چونکہ ماں کے رحیم بھی جو بچہ اس کے اندر ہے اس کے بارے میں بڑے شخت والی ہے اس کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں اس میں دیکھ بھال ہوتی ہے اس لیے اس کو رحیم کہا اور بال المرتضیٰ ایسی کتابیں مثال ہیں مرتضیٰ نے کہا سید مرتضیٰ انہوں نے کہا سعید رضی اور مرتضیٰ دونوں بھائی ہیں ہاں تو مرتضیٰ نے کہا کہ لے سکتے رحمت اللہ کی جو رحمت ہے ان عبارتُنرقت قبل فلوی و انہوں نے کہا رحمت جو ہے ہاں جہ جی رحمت کا معنیٰ رقت قلب نرمی دل اور شفقت نہیں ہے بلکہ انما ان نماح عبارتُ الل فضل و انعام بلکہ رحمت کا معنی فضل اور احسان اور انعام ہے رحمت کا حاصل معنی احسان اور انعام ہے وضروب الاحسان اور مختلف قسم کے طرح مختلف طریقے سے کی جانے والی کسی پر احسانات مراد رحمت مانا اور اس لحاظ سے جو ہے رجوع رحمان میں جو ہے بے معنی فضل ہے انعام ہے اور ہر قسم کے احسان کو شامل ہیں پر اس لحاظ سے فعالا یقون و اطلاق و لفظ رحما اور اس لحاظ سے لفظ رحمت کا اطلاق اور استعمال علیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر حقیقتاً حقیقتاً ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ حقیقتاً جو ہے رحمان ہے صاحب رحمت ہے یعنی اس معنی کے لحاظ سے جو سید رضی نے بیان کیا اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقتاً جو ہے اس کا معنی حقیقی یہی ہے اللہ تعالیٰ حقیقتاً جو ہے رحمان ہے صاحب رحمٰن ہے صاحب رحمت ہے والن وال اگر رحمان کو رقت قلق اور شفات کے معنی میں لے لیں تو جو یہ معنیٰ اللہ کے لیے مجازن ہوگا کیونکہ رقعت قلب اور شفقت یہ انسانی خصوصیات میں سے ہیں معلومات کی خصوصیات میں سے ہیں ہاں اس کے لیے قلب چاہیے ہاں تو اللہ تو امت سے پاک ہے تو اللہ پر یہ معنیٰ مجازن ہوگا یعنی وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رکھی جانے والے پھر وہی یہ اور رقع قلب سے مراد پھر وہی احسان ہوگا اس سے مرادی احسان ہوگا اللہ کی طرف کی جانے والی شفقتیں جو بندوں پرتی ہیں مہربانیاں وہ مرادیں تو پھر, پھر تو رحمت مجازن جو ہے اللہ پر اللہ کے ہوگا تو سید مرتضیٰ مانا کے لحاظ سے حقیقتاً اللہ چونکہ اللہ جو ہے ساو فضل ہے انعام والا ہے اور حد تک احسان کرنے والا ہے حقیقتاً ہے آنے تو اجلا ص اللہ حقیقت جو ہے اس میں رحمان اللہ پہ رحمت اللہ پہ اللہ کا ہوگا اس شفت سے متصف ہے میں رکھا دِلب اور شفقت کے معاون انسان سے تعلق رکھتے ہیں انسان دل رکھتے ہیں دل سے تعلق تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں جو شفیق شفت کلب رہنے والے انسان جو اس شفتِ قلب کی وجہ سے ریکا دلب یا جو نیک کرتے ہیں نا اللہ ان اعضا کے بغیر وہ نیک فین کرتے ہیں وہ کیا بھئی احسان ہے فضل ہے بلائیاں ہیں جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تو اس عبادت کی جو ہے میں نے ایک الفظ کا ترجمہ کیا ہے تو مجموعی ترجمہ دوبارہ ہو رہا ہے کہتے ہیں شہید نے کہا یہ دونوں مادہ یعنی رحمان و رحیم مادہ رحم سے مبالغہ کا سگا ہے رحمان مثل غازبان اور غازیبہ سے ہیں اور علیم علیمہ سے ہیں الرحمت رحمت لغد میں رقعت قلب اور انتاف کے معنی میں ہے اور جس کا لازمہ فضل و احسان ہے ہاں جی یعنی اس کا لازمہ فضل احسان ہے انہوں نے کہا جو ہے اصل معنی تو رقع قلق اور انتاف ہے لیکن یقینی بات ہے جو شاید رقعت کلب اور انتاف رکھتا ہو کسی پر ہاں یعنی تو وہ خود بہت اس کا لازم فضل و احسان ہے احسان کرنے والے ہیں ہر ان کی قدل کرنے والے ہے اور اسی معنی میں الرحیم ہاں جی الرحیم و مرحیم ما مدر وہ بھی اسی معنی میں چونکہ رحیم مادر اپنے اندر موجود بچے کو ہر طرح کی آرام پہنچاتا ہے اس وجہ اور مرتضیٰ نے کہا ہے سید مرتضیٰ نے کہ الرحمت کے معنی رقطِ قلب ہیں و شوقت نہیں ہے بلکہ اس مراد فضل انعام اور ہر قسم کی احسان ہے لحاظ اس معنی دون کے لحاظ سے جو سید مرتضیٰ نے کہا ہے رحمت اللہ کے لیے حقیقتاً استعمال ہوتا ہے معنی اول یعنی رقعت خلق و شوقت کے لحاظ سے ماجازن اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ پہ خلق نہیں رکھتا ہے تاکہ رقع خلق پیدا ہو جائے اس وجہ سے ماجازن اللہ پہ رحمان الرحیم پھر بولا جائے گا غم صادق علیہ السلام سے مروی آپ نے فرمائے الرحمن اسم من الخاصن ہاں جی لفتن عامن عصم من لشفۃن یہ جو ہے رحمٰن تو اسم خاص عصم الخاصن لفت عامن اور رحیم عصم العامن لشفۃن خاصن اس کا کی مطلب کیا ہے یعنی ماسعدی علیہ السلام سے منقول رحمٰن اس میں خاص ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم خاص یعنی یہ نیمان صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن لفت انعام میں اور اللہ کے جو لئے چونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے علم ہے ذرا جو اللہ کے لیے علم ہے عارفہ ہے ذات اللہ صرف اس کے لیے جس طرح اللہ بولا جاتا ہے صرف رحمان بولا جاتا ہے رحمان صرف اللہ کے اسماعال اس کے لیے علم ہے لیکن صفحت عام ہے یہ ل... یعنی رحمت رحمانی ہم لوگوں کو پہلے بھی بتاتا ہے رحمت رحمانی تمام موجودات عالم کو شامل ہے اور کافر و مومن سب کو شامل ہے کیونکہ اس رحمت رحمانی کے برکت سے اس میں رحمان کی برکت سے اللہ نے کائنات کے عرصے کو وجود بخشا ہے اور اسی کی برکت سے ہر شے کی زندگی کے بقا اور دوام کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے آکسیجن کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہے وہ سب اللہ خود دیتے ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں دشمنی کو بھی دیتے ہیں مومن کو بھی دیتے ہیں کافی کو بھی دیتے ہیں منافق کو بھی دیتے ہیں اس یہ صرح عام ہے تمام معلومات کی شامل ہے دین اس میں خاص صرف اللہ پر بولا جاتا ہے اور رحیم اس میں عام ہے یعنی اللہ کے غیر پر بھی بولا جاتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بالمنی نہ روح رحیم آپ مومنوں کے لیے بھلے شفقت والا اور مہربان ہوں تو یہ آیت جو ہے صفحت خاص ہے لیکن جو ہیں کیا ہیں تو یہ آیت ہمیں کیا ہوا یہ لبا جو ہے ہاں جی معنی کے لحاظ سے تو اس میں عام ہے یعنی اللہ کے غیر پر بھی بولا جاتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبکی نے فرمائے بالمعنی نہ رہو رہے ہاں جی اور صفات خاص ہے ہاں جی اس میں معنی عام ہے اور صفات خاص ہے اس میں عام اور شفت خاص ہے شفت خاص کیا ہے یعنی اللہ کی یہ رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہے یعنی رحمت کے جو اس میں رحمت کے فیصلے جو رحمت احسان لطف محلوقات کو پہنچتی ہے یہ رحمت صرف مومنین کے ساتھ ہے کفار کو مل کوئی حصہ اس لیے یا رحمان دنیا و یا رحیم اللہ یہ دنیا میں رحمان و آخرت میں رحیم چونکہ اللہ آخر آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے کافروں کو تو اللہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں وہاں اللہ کی کوئی رحمت ان کے میں نہیں ہے دنیا میں اللہ رحمان ہے سب کو کافر مومن سب کو تمام ذریعہ و وسائل دیتے ہیں وجود کو بھی سب نے دے دیا لیکن رحیم جو ہے جی یہ رحمت دنیا میں بھی مومنوں کے ساتھ خاص ہے ہم کو اسی قسم کے برکت سے ہدایت دیتے ہیں گناہ گار ہوا توبہ کی توفیق دیتے ہیں برطمان نیکیاں اسی قسم کی برکت ہے اسی کتاب مصباح کا مثلاً نمبر چار سو چھبیس پر تبریزی سے نقل کرتے فرماتے ہیں نے فرما رحمٰن کو الرحیم بن اس لیے مقدم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحمٰن الرحمرحمان پہلے رحیم بعد میں ہمارا اولاد میں بھی یار رحمان کے بعد یا رحیم ہے ایسا کیوں ہے رحمٰن پہلے رحیم بعد میں کیوں ہے تو اس میں جو تبرسین ہیں جو کی صاب تفسیر ہے ہاں جی مجموع بیان تفسیر کے مالک ہے انہوں نے فرمایا الرحمن کو الرحیم پر اس لیے مقدم کیا ہے کیونکہ الرحمن بھی منزل ہے اس میں علم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نام ہے کیونکہ اس مبارک اللہ کی صبح کے شور کے سبق واقع نہیں ہوتے صرف اللہ پر بولا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہاں جی اسی لیے اللّہ تعالیٰ اس میں جلالہ اللہ اور رحمان کو ایک ساتھ جمع کیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکران باغ میں بسم اللہ شریف میں ہاں جی اسم جلالہ اللہ اور رحمان کو ایک ساتھ جمع کیا بسم اللہ رحمٰن رحیم کیا کہ تو اپنے اس قول مبارے میں کہاں پر اس قول بسم اللہ نے ات اللہ اللہ نے جو ہے اپنے اس مقدس کلام میں بھی عط اللہ ابیۃ الرحمٰن اللہ نے خود فرمایا یا اللہ کے کر پکارو یا رحمان کے کر پگار دونوں برابر اللہ علامہ اجازت بھی دونوں کا اللہ چمک ہے اسی وجہ سے الرحمن کا الرحیم پر تقدم واجب ہوا با مشہور بد تقدیم واجب ہوا اس پہلے رحیم والا کیونکہ یہ شم مبارک اللہ کے علاوہ کسی اور پر اللہ نہیں ہوتا ہے رحمٰن صرف اللہ کے بولا جاتا ہے جبکہ رحیم اللہ پر بھی اللہ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر پر بھی اور اللہ کوئی بندے بھی بہت زیادہ مہربان ہے سب سے زیادہ مہربان ہے تو اس کو آپ رحیم بول سکتے ہمیں بندہ بہت زیادہ مہربان اس کا رحمان نہیں بول سکتے اس وجہ سے اس کے علاوہ جو ہے آگے اس سے لوگ بھی آگے پھر مسجد میں بڑھ رہے ہیں ان وہ چل کے درس میں عبل کو بتا دوں جلدے ختم تو نہیں